من من لو ہشیا وقالوا لما لولا الى قل ولا علم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ کہا گیا کف کو اپنے ہاتھ روکے رکھو وہ عقیم اور نماز قائم کرو وہ آپ اور زکوٰۃ ادا کرو فلما تو جب ان پر کتاب جہاد فرض ہوا ادا قری کو من یکشیا زندہ تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی جانا انہوں نے کہا ربانہ اے ہمارے رب لیما علیہ تھی ہم پرتال فرض کیوں کیا لولا لانا ارا اجئے فریب تمے ایک قریب وقت تک محرم کیوں نہ دی جیے متا دنیا کا لیل دنیا کا فائدہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے لیمان اور جو متقی بنے اس کے لیے آخرت بہتر ہے والا تجلا منا اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو کافر انہیں ایجا پہنچاتے تکلیف دیتے سٹاتے کم کرتے تو اللہ تعالی نے انہیں لڑنے سے روکا ہوا تھا اور حکم تھا کہ بس ابھی نماز ادا کرو اور مال اپنا خرچ کرو تاکہ تمہاری تربیت صحیح طور پر ہو جائے تو جب مدینہ مرورہ میں ہجرت کر کے پہنچے مسلمانوں کی خواہش تھی مکہ میں بھی کہ ہمیں لڑنے کا حکم ملے ہم اس سے لڑیں مدینہ میں پہنچ کے بھی مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ کافر جو ظلم و ریاستیاں کرتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے تو ہم ان سے بدلہ لیں ان سے لڑیں تو مسلمانوں کی اس خواہش کے پیش نظر جب اللہ تعالی نے ان کو جہاز و تال کا حکم دیا تو بعض جو کچے مسلمان تھے وہ اسے ہچکچانے لگے تو اس پر یہ آیت نازر ہوئی عالم سارا کا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روپے رکھو لڑو نہیں بس نوازیں پڑھتے رہو زبات لو یعنی اللہ کے راہ میں بات خرچ کرتے رہو فلنگا علیال تو جب ان پر کتاب فرد ہوا ادا فری تم من یقا خش یا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اب لڑائی سے ان کو خوف آنے لگا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 تھوڑی سی مزید محلت مل جاتی اب ظاہری بات ہے جہاد کے لیے نکلیں گے تو وہاں جان جانے کا دیکھا تو ایک ظاہر کی بات ہے تو اس لیے یہ مزید محلت لینا چاہتے تھے تو اللہ تعالی نے سکھایا تھا دنیا کلیل دنیا کا سامان دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے بل آخرا تو صحیح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 کچے ایمان والے کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بازے کی پہلی بات تو یہ کہ دنیا فانی ہے بے سباد ہے اس میں قائم نہیں رہنا اور فانی ختم ہونے والی چیز وہ جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو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 وہ بھی کی ہے جتنا درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر دیا متا دنیا و اللہ سے رفت وی اور جو اللہ سے تقویٰ کرتا ہے ڈرتا ہے اس کے لیے آفت بہتر ہے ولہ تو اللہ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پہلی بات تو یہ کہیں کہ دنیا آخر کے مقابلے میں بے وقت کر بے حیثیت ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُمْ, <مُشَيَّدًا> تم جہاں بھی چلے جاؤ یقو گل تمہیں موت پالے گی موت تمہیں آ ہی جائے گی ولو فی گرو جی مشیادہ اگر سے تم مضبوط پلوں میں بھی ہو وہ ان تصب اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے یحول تو وہ کہتے ہیں ہاجی من یہ تیری طرف سے ہے کل کہہ کیجیے کلّ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے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 تو جب موت کا وقت آئے گا تو اس نے آ ہی جانا تم جہاں بھی ہو جو وقت مقرر ہے موت کا موت نے آنا ہی آنا ہے وہ لوگ تم تم تھی بہت ہی مشکل زیادہ چونا گچ مضبوط کلر کے اندر تم مقصور ہو جاؤ موت سے بچنے کے لیے موت سے پھر بھی نہیں پڑ سکتے تو لہذا موت سے ڈر کے جہاز کے پیچھے رہنے کی سوچ ہی غلط ہے اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو میدان میں ننگا بدل لے کے زرہ بکتر کے بغیر تم کھڑے ہو جاؤ اپنی حفاظت کے لیے اوپر سے وہ روئے کا جو خوف اور زرہ بکتر پہنتے ہیں کچھ بھی نہ پہنو سادہ حالت میں کھڑے ہو جاؤ موت نہیں لکھی تو نہیں آئے یعنی اللہ رب العالمین پر توکل موت کے وقت پر یقین یہ اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالیٰ نے بڑھایا ہے ان کا کہ جب موت کسی حال میں بھی اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میں جہاز ڈرنے سے ہچکچاتے کیوں ہو موت سے ڈر کے جہاد سے پیچھے ہو جاؤ نہیں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں لیکن نہیں ان کا حقبول سے پھرا بھاگنا وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا ان فوراً مرنے سے یا قتل ہونے سے تم بھاگو اور میدان چھوڑ کے چلے جاؤ تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملاسی کم کہ وہ موت جس کے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تم کو آنی ہی آنی ہے اور اسی طرح اللہ نے سمایا کل رائے کا کل ہر جان موت چڑھنے والی ہے ہر کسی کو موت آ جائے گی لہذا موت ایک اٹل حقیقت ہے جہاز سے پیچھے رہ گئے تو موت سے بچ نہیں سکتے وہ انتفم حق نت یقاد وہ انتفیہ پہلے اللہ خانہ ہوا تعالیٰ نے مناسبین کی دو خصلتیں بیان کی کہ ایک تو وہ جہاز سے جی چراتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں اب یہاں پر ان کی ایک اور بری خصلت کا منافقوں کی بری خصلت کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے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 حاسان آ سے مراد فتح غلبہ خوشحالی یہ ساری چیزیں اور سیاح سے مراد شکست مصیبت کسی بھی قسم کی تو بہرحال یہ طریقہ کار جو ہے یہ کافی کا ہے وہ کیسے تھے قوم سبوت انہوں نے اپنے نبی کو کہا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 تو وہ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو وہ منحوس کرا دیتے پھر اپنا سورہ آراس میں وہی تو صرف ہم سید دوسرا میں مرا اور سورہ میں گینا تو تی ہم نے تم سے نہست پکڑی ہے تمہیں ہم نے محبوف پایا یعنی انبیاء کو منحوس کرا دینا کہ یہ مصیبت دکھ تکلیف پریشانی شکست کچھ بھی جو ہوا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ طریقہ کار ہے کافروں کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو یہ حامی اللہ حل کی طرف سے اور ان میں کسی قسم کی نحوس اور بردی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا لیکن مناسب ایسا کرتے قُلْ قُلْ مِنْ عِنجِ اللَّهِ ہیں تھے کل بن انجلّہ کہہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی فخر مصرت اور کامیابی ملتی ہے اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے الْقومِ تو اس خوب کو کیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں جاتے مَا مِنْ فَمِنَ اللَّهِ تجھے جو کوئی بھلائی سمجھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے سکھ اور جو تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے برائی پہنچتی ہے تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے وہ ارسل نا کال سے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے شہیدا اور اللہ ہی کافی ہے گواہ کے اعتبار سے گواہ ہونے کے لحاظ سے یہاں پہ لفظانا ہوا تعلیٰ نے برائی اور بھلائی دونوں کا ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ بھلائی کی نسبت تو اللہ کی طرف ہوگی اور اگر انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو برائی انسان کو پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بیمار کا سبب طی گند ہے بر و بہر میں جو فساد ہے کی سری میں جو کچھ بھی وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے بیما کا سبب ای گندار ہے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 تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر میری رائے درست نہیں ہے تو پھر نقصی کا میں نے صحیح تو یہ میری اپنی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے پچھلی آیت میں کہا کہ کل کلولہ اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس آیت نے کیا کہا کہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تمہارے اپنی طرف سے اصل میں دونوں باتوں में فرق ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں کا خالف اللہ ہے اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کرنے والا دونوں کو نازک کرنے والا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے کچھ لوگوں نے تو اللہ الخیر اور الاح الشر الگ الگ بنا رکھے ہیں اس طرح درکش اور بلکہ یہ ہندو لوگ آپ کے پڑوس میں یہ بھی اور ادیاان فاطلہ والے اکثر ان کا یہ ذہن ہے کہ کائنات میں دو علا ایک اچھائی کا الہ ہے اور ایک برائی کا الہ ہے اور ان کے درمیان کائنات میں کش نکش ساری ہے دل آخر اچھائی کا الہ برائی کے الہ پر درجہ پا ہیں یہ زرکش کی تعلیم کے اندر ان کی تعلیمات کے اندر اس طرح حکموں کے عقائد میں یہ باتیں اس طرح موجود ہیں پیدا کی وہ دو الگ الگ اللہوں کا تصور رکھتے ہیں تو اللہ سے کہا نے کہا سالوں نے کہا فلّہ اچھائی ہو یا برائی اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے برائی کا خالق بھی اللہ ہے دونوں کو عطا نہیں ہی پیدا کیا ہے اچھائی بھی اللہ نے بنائی ہے برائی بھی اللہ نے بنائی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں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 تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نہ کوئی برائی کوئی تکلیف پڑھ جاتا ہے اس ہر حمار کی وجہ سے آتی ہے تو اس لیے برائی کی نسبت کسب کے اعتبار سے انسان کی ترقی ہے وہ ارس اللہ کلنا کے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا یعنی yani آپ کا اصل منصب مقصد رسالت ہے تبلیغ آپ کا کام ہے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 جو کوئی رسول کی سرما برداری کرے گا فقط عطا اللہ تو بے شک اس نے اللہ کی سرما برداری کی فمن منطو اور جس نے رو گردانی کی سما ارسل خقیزہ تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں اللہ کے فاصل ہیں پیام پر رہیں اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ بات اپنی نہیں کرتے وہ جو بات اپنی امت کو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ اللہ کی ہوتی ہے نماز روزہ حج ز دوسرے شریعت کے حکام سب ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے وہ جو حکم ادا نے ہے قرآن ہاں میں نماز پڑھو زکات ازا کرو روزے رکھو حج کرو اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے جو بتائی ہے یہ وضاحت بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر عمل آپ کا ہر ہر قول اور حتہ کہ آپ کا خاموش رہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے تو اس میں اطاع کرنا نبی کی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعی ہے سمن سب اللہ سما ارسلنا کا اڑ ہی تو جو رک اردا کرتا ہے یعنی آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کا ذمہ آپ پر نہیں ہے آپ ان پر نگہبان نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ فکر مانتے کہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں واقف کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں لیکن لوگ وہ ماننے کے لیے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میں آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے کہ آپ باپ کو چاہیں آپ کا منصل رشادت و تبلیغ ہے تو جو اساف آپ کی کرے گا وہ اللہ کا مشی فرما بردار ہے اور جو آپ کی سافت نہیں کرے گا آپ کی نہیں مانے گا وہ اللہ کا نا فرمان ہے اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اطاعت ہوگی مانیں گے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 سن کے جاتے ہیں پھر رات کے رکت بیٹھ کے آپ کے حکم کے خلاف مشورے کرتے ہیں اللہ مایو بیہ سون اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں فن ہوں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں اعراض کر لیں اور اللہ پر تبکل کریں باب اللہ وکیل اور اللہ پر بھروسہ کر وہی کافی وکیل ہے کاز ہے یہاں مذاکدین کی ایک اور بری خطرت کا اللہ نے بیان کیا ہے اور ان کو سررمش کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں سے سرف نظر کریں چشمپوشی کریں اور اللہ پر تبقل کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کا دام بھرتے ہیں لیکن مانتے نہیں بلکہ آپ کی بات سنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کے خلاف منصوبہ مندی کی جائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تنوی کر کے اللہ پر تبکل کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اللَّهِ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا فیہ واجوفی راہ تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے منافع کی چالیں اور ان کی تدبیریں ان کے مقروف ریب بیان کرتے ہوئے یہاں اللہ نے قرآن مجید کی حقانیت کا بھی بیان کیا ہے کہ منافع تو یہ ساری سازشیں اس لیے کرتے تھے کہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے اس وہ سمجھتے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے اگر سچا نبی وہ سمجھتے ہوتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے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 تو وہ سمجھیں کہ شاید قرآن میں بھی اختلاف ہے اس طرح کے لوگ بھی ہیں اجلاؤ کرنے والے مثال اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے پہلے بارے میں فرمایا ہے سب بہارا کہ اللہ اظہار جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اس کے بعد سمت سمرتما پھر آسمان کا اللہ نے پسند کیا پسندہ سما سات آسمان بنا زمین جو کچھ ہے وہ پہلے اللہ نے پیدا کیا اس کے بعد سات آسمان اللہ نے برابر کی آخری پارے میں صورت عمل کے ہاتھ میں اللہ تعالمات بنا تم تخلیق کے اعتبار سے روسک ہو یا آسمان اللہ نے آسمان کو بنایا اور اس کو اس کی شک کو اللہ نے بنند کیا اور برابر کیا اخراجہ لینا وہ اخراجہ وہ کہ دن رات اللہ تعالی نے پیدا کیے پھر فرمایا ول اروا بہ دادی زمین کو اس کے بعد بچھایا اب پہلے اس بارے میں آ رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے آسمان بنایا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 بعد میں کیجا لیکن سیدھا اس کو پہلے کیا اختلاف تجار کوئی نہیں اس طرح کے کئی تضاد کو نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ تضاد حقیقت میں عقل اور فہم کا تضاد ہے حقیقی تضاد قرآن مجید میں نہیں اگر یہ زیر اللہ کی طرف سے ہوتا لوا جی اختلاف کثیر تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے تو اس میں چونکہ اختلاف نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید قرآن امیر منظر بھی من دلّا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناظر کرتا ہے